السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العالمینت مبارک اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے عقیدۂ واسطیہ کی شرح آپ کے سامنے ہر اتوار کو داوا سنٹر کی صدیم الشان مسجد میں عشاء کے بعد کی جاتی ہے اس سے پہلے ہم نے جو موضوع پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ اہل سنت الجماعت شرف صالحین عقیدے کے بعد میں جو اہل باطل اور بدعت ہیں ان کے درمیان راہ اعتدال پر قائم ہیں وسطیت پر قائم ہیں اور وسطیت کا مطلب آپ لوگوں کے سامنے واضح کیا گیا تھا کہ وسطیت کا مطلب ہے کہ جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہو یہ وسطیت کا معنی اور مطلب ہے اگر قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے تو وہ وسطیت نہیں ہے کیونکہ وہ چیز جائز ہی نہیں ہے آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دین بہت آسان ہے اب بہت آسان ہونے کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ آپ پانچوں نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیں کہ ہمارا دین بہت آسان ہے لاؤ پانچوں نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں رمضان کا روزہ رکھنا بہت مشکل ہو رہا ہے ہم ایک مہینہ کے بجائے آسان دین ہے دس روزہ رکھ لیتے ہیں ایک دن رکھتے ایک دن ناغہ کر دیتے یہ آسانی کا مطلب نہیں ہے ظاہر اگر کوئی یہ کہے کہ دین آسان ہے لہٰذا آسانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ساری نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیں یا رمضان کے روزے ایک مہینہ رکھنے کے بجائے پندرہ دن رکھ لیں نہ کر کے اس میں زیادہ آسانی ہے کیونکہ انسان اگر لگاتار رکھے گا تو زیادہ اس کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے کمزور ہو جائے گا تو ایک دن رکھے ایک دن نہ رکھے اس میں آسانی ہے تو کیا یہ آسانی قابل قبول ہوگی پتہ نہیں ہوگی کیونکہ انصوص کے خلاف ہے پران اور حدیث کے خلاف ہے اسلام کی منشا کے خلاف ہے وہی معنیٰ وسطیت کا بھی ہے وستیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تین قول میں درمیانی قول لے لو یہ وسطیت ہو گیا وسطیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہونا چاہیے اس میں نہ غلو ہو نہ اس میں تنقیص ہو عدل پر قائم ہو اور سلب صالحین کے فہم کے مطابق ہو اس کو وسطیت کہا جاتا ہے تو یہ عقیدے کے باب میں مسل کہ صلب صالحین اعتدال پر وسطیت پر قائم ہے اس کی دو مثالیں انہوں نے اس سے پہلے کے درس میں دی تھیں اور میں نے یہ بتایا تھا کہ صرف عقیدے میں نہیں بلکہ پورے دین میں پورے اسلام میں سارے مسائل میں صلب صالحین کے عقیدے اور منحج پر جو لوگ ہیں وہ راہ اعتدال پر ہیں اور وسطیت پر ہیں اگرچہ انہوں نے یہاں صرف پانچ مسائل بیان کئے عقیدے سے متعلق اور نہ تمام احکام میں تمام مسائل میں صلب صالحین راہ اعتدال پر ہیں اور وستیت پر ہیں جو دو مسئلہ ہم نے پڑھا تھا ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی جو نام و صفات ہیں ان کے باب میں اہل سنت الجماعت صلب صالحین راہ اعتدال پر قائم ہیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اللہ کے تمام نام و صفات کے انکار کرتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی تشبید کرتے ہیں مخلوق سے اب ظاہر بات ہے دونوں گمراہی کے سرے ہیں ان کے درمیان ہیں اہل سنت اور جماعت کہ اللہ تعالیٰ کے نام و صفات ہیں لیکن اللہ کے نام و صفات کی کوئی کیفیت نہیں ہے یعنی کوئی کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے کیفیت ہے اللہ کو معلوم اور ان صفات کی کوئی تشویح اور کوئی تمسیل نہیں دی جائے گی مخلوقات سے نہیں یعنی کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ بندو جیسا ہے یا اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں تو بندوں جیسے نہ عزب کہنا قفرا ہے ہم شفات پر ایمان رکھتے ہیں کیفیت اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اللہ ارب جو تقدیر ہے تقدیر کے بارے میں دو گمراہ فرقے ایک قدریہ جنہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا کہا تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے بندے کو اختیار ہے اور تقدیر وغیرہ کچھ نہیں ہے کیونکہ تقدیر یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے تقدیر اگر مانتے ہیں تو یہ ظلم ہو جائے گا تو انہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے ظاہر بات یہ گمراہی ہے کیونکہ تقدیر ایمان کا رکن ہے اور اس پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے اگر کسی کے تقدیر پر ایمان نہ ہو عبداللہ بن ابا عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا ان لوگوں سے جب دو طبعی گئے مکہ یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے جب کوفہ کے اندر بسرا میں بسرا کے اندر جب ایک آدمی پیدا ہوا جس کا نام تھا محبد الجہنی اس نے تقدیر کے انکار کر دیا تو دو طابعی ہیں ایک ہیں بن عامر اور ایک اور ہیں جن کا نام زین صبحی غائب ہو رہا ہے وہ دونوں گئے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی مکے کے اندر تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص پیدا ہوا ہے جو اس طریقے کی بات کر رہا ہے کہ تقدیر کا انکار کر رہا ہے تو عبداللہ بن عمر نے کیا فرمایا یہ سی مسلم کی روایت اور بخاری کی کہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ جا کے ان سے کہے تو میں ان سے بری ہوں اور وہ اسلام سے بری ہیں جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئیں اہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اور پھر انہوں نے وہ حدیث سنائی جو حدیث جبیل کے نام سے مشہور ہے کہ جبیل علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے سور سے کہ ایمان کے کی ارکان کیا ہیں تمہاربی نے فرمایا کہ انت امنا بلّہ تہی وہ کتبی ارس رہی ولی امل آخر اب القدل خی رہی و رہی کہ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ارکان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اس کے فرشتوں پر اس کے کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر اور اچھی اور بری تقدیر پر تو انہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا دوسرا فلقہ جبریہ ہے جبریہ کہتے ہوں لوگوں کو جو کہتے کہ انسان مجبور ہے انسان مجبور ہے انسان کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے اگر کوئی نیکی کرتا تو نیکی کرنے پر مجبور ہے اگر کوئی جنا کرتا ہے شراب پیتا تو اس پر مجبور ہے نہ از بلّہ مل ان کو جبریہ کہا جاتا ظاہر بات دونوں قول باطل ہیں ایک میں تقدیر کا انکار ہے اور ایک میں بندے کو جو اختیار اللہ نے دیا اس کا انکار ہے اللہ نے بندے کو مجبور نہیں پیدا کیا ہے کوئی مجبور نہیں ہے آپ کو اختیار ہے آپ چاہو در سو درس نہ سنو آپ چاہو کھانا کھاؤ نہ کھانا کھاؤ آپ چاہو سفر کرو نہ سفر کرو آپ کو اختیار دیا اللہ نے چاہے بیٹھے چاہے اٹھے اللہ نہ آپ کو اختیار دیا کوئی انسان محسوس نہیں کرتا کہ میں کسی کام کے لیے مجبور ہوں اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے گا تو پھر قیامت کے دن اس کا مواخذہ ہی نہیں ہوگا کوئی طلبا لے کر کے آپ سے کہہ رہا کہ اگر اللہ کے انکار نہیں کرو گے نبی کو گالی نہیں دو گے یا فلاں چیز کا انکار نہیں کرو گے جو دین کے ہمارے بنیادی ارکان ہیں ہم تم کو مار دیں گے جان سے خطر کر دیں گے تو انسان مجبور ہے وہ گنہ گار نہیں ہوگا وہ زبان سے اقرار کر لے دل میں اللہ پر اس کا ایمان رہے تو یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے نیکی کرنے والا نیکی پر مجبور ہے برا کام کرنے والا برائی پر کرنے پر مجبور ہے نہ اللہ میں پھر جنت اور جہنم بنانے کا کیا فائدہ اللہ نے جنت بنائی نا نیک لوگوں کے لیے اگر نیکی پر مجبور ہے تو پھر اس کو جنت کیوں اور اگر کوئی برائی پر مجبور ہے تو جہنم کیوں ہے کہ نہیں ہے اس لیے یہ کہنا سراسر باطل ہے ات... یہاں تک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی آپ کو تھپڑ مارتا ہے تو آپ دوسرا گال اس کے سامنے پیش کر لو. کیونکہ وہ تھپڑ مارنے پر مجبور ہے نا عظم اللہ بنظال یہ سب گمراہیاں ہیں اللہ ابنامین نے بندے کو اختیار دیا اس لیے دنیا کے اندر حدود رکھے گئے سزائیں رکھی گئی ہیں شراب پینے پر سزا ہے اور کسی پر الزام لگانے پر سزا ہے جنا کرنے پر سزا ہے سزائیں رکھی گئی ہیں اسلام کے اندر جادوگر کی سزا ہے بہت ساری سزا ہیں دین چھوڑنے والے کے لیے سزا ہے تو سزا رکھی گئی اسلام کے اندر حد رکھی گئی ہے تو یہ کیوں رکھی گئی ہے اس لیے کہ بندے کو اللہ حربن اختیار دیا ہے. اللہ انسان کو عقل دی سوچ بوجھ رکھا اس کے اندر وہ سمجھتا ہے کہ صحیح کیا باطل کیا ہے کوئی کسی کام کرنے پر مجبور نہیں ہے اللہ نے کسی کو مجبور نہیں بنایا یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے اب جو صلب صالح کے لوگ ہیں ان کا راستہ درمیان میں ہے بیچ میں ہے وہ تقدیر کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ تقدیر ہے اس پر ایمان لائے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے اور یہ بھی مانتے ہیں کہ انسان مجبور نہیں ہے کیونکہ اللہ ابرمن انسان کو اختیار دیا وہ ماتشاون اللہ الشاء اللہ تم نہیں چاہ سکتے مگر جب اللہ کی مشیت ہوگی تبھی وہ ہو چیز ہوگی اللہ رب العامن نے انسان کی طرف مشیت کی نسبت فرمائی یعنی انسان ارادہ رکھتا ہے انسان ارادہ رکھتا ہے انسان کے پاس عقل ہے جانور کے پاس عقل نہیں انسان کے پاس عقل ہے انسان کے پاس مشیت ہے انسان کے پاس خواہش ہوتی ہے اس کی اپنی تمنا ہوتی ہے اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے یہ تمام چیزیں انسان کو اللہ رب العامن نے دیے ہیں لہٰذا اس کا انکار کرنا کہ انسان مجبور ہے یہ کہنا یہ سراسر باطل ہے تو دیکھیے دونوں گمراہی ایک تقدیر کا انکار کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے کہ نہیں انسان مجبور ہے تقدیر کے ہاتھ کچھ نہیں کر سکتا وہ اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے پتے کی کوئی پتا جو درخت سے ٹور کر گر جائے اس پتے کو ہوا جہاں چاہتی لے جاتی ہے وہ پتا کچھ نہیں کر سکتا مجبور ہے وہ ہوا کے سامنے کہتے انسان بھی اسی مجبور ہے اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے تو یہ قول سراسر باطل قول ہے تو اہل سنت اور جماعت سلب سالحین کے عقیدے پر جو لوگ ہیں ہمارے یہاں والے اہل سنت نہیں جماعت والے جو شرک اور بدعات اور خرافات کرتے ہیں اہل سنت اور جماعت سے مراد وہ ہیں جو سلب سالحین کے عقیدے اور منہج پر ہیں صحابہ طبع تعبین کے نقش قدم پر چلنے والے جو شرک بدعات نہیں کرتے جو خرافات نہیں کرتے توحید پر قائم ہیں نبی کی سنتوں پر قائم ہے ان لوگوں کو اہل سنت اور جماعت حقیقت میں کہا جاتا ہے تو یہ دو باتیں ہم نے اس سے پہلے درسویں پڑھی تھی آج ہم ایک اور مسئلہ پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو وعدے فرمائے ہیں یا اللہ حرب العالمین جو وعید اور دھمکیاں دی ہیں ان کے بارے میں کون سا راستہ اپنایا جائے گا اب اس کے بارے میں بھی تین طرح کا راستہ ہے ایک تو مرجیا ہیں ان کا ایک راستہ ہے اور ایک خوارج ہیں جن کو عیدیہ کہا جاتا ہے روافض اور معتضلہ ہیں اور قدریہ جو تقدیر کا انکار کرتے ان کا راستہ ہے اور ایک صلب صالحین کا راستہ ہے تو اس کے تعلق سے مصنف یہاں فرماتے ہیں وہ فی باب وعید اللہ بین المرزیا و بین العیدیتریت وغیرم کہ اللہ رب العامین نے جو وعیدیں بتائی ہیں قرآن کے اندر یا اس کے نبی نے بیان کی ہیں وعید دھمکیاں جو دی ہیں وعید سنائی ہے اس باب میں اہل سنت الجماعت مرزیا کے درمیان اور وہ کے درمیان جو قدریہ وغیرہ ہیں ان کے درمیان راہ اعتدال پر قائم ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر وعدے فرمائے ہیں اور نبی نے وعدے فرمائے ہیں اور قرآن کے اندر وہ بھی سنائی گئی ہیں حدیثوں کے اندر وہ سنائی گئی ہیں یہ گناہ کرو گے تو یہ سزا ہے یہ گناہ کرو گے تو یہ سزا ہے ان کو وہ کہا جاتا ہے اور وعدے کا مطلب یہ کہ اللہ رلامی نے وعدہ فرمایا ہے کہ اہل ایمان کے لیے جنت ہے اس طرح کی آیتوں کو اور نصوص کو وعدے کی آیتیں یا نصوص کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ان کے درمیان جو ہے ایک راستہ تو مرجیا کا ہے اب اللہ تعالیٰ کے وعدے کا مطلب کیا ہے جیسے اللہ العالمین نے کیا فرمایا کلیاب کلیاباد الدین اصرف علسین اللہ تقنت رحمت اللہ ان نلّہ یخر جنوبہ جمیا یہ وعدے کی آیت ہے کہ اللہ فرماطا کی میرے پیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے فرما دیں کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا گناہ کر رکھا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نام ان اللہ یخر النوب جمیا اللہ ابام تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اب یہ وعدے کی آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا جب اللہ تعالی معاف کر دے گا تو ایسے لوگوں کے لیے جنت ہو جائے گی ایسے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثی بخاری مسلم کی کہ لما قطل الخل کا کتب عند اوفا عرش ہی نہ سبقت غزبی کہ اللہ رب العمی نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو اپنے پاس عرش پر کیونکہ اللہ عرش پر ہے نا عرش پر اللہ ارب العامی نے اپنے پاس یہ لکھ کر کے رکھ لیا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے اب یہ وعد کی آیتیں ہیں حدیثیں ہیں واد کی کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غذب پر غالب آ گئی جب رحمت غالب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے لیے خوشخبری ہے سب کے لئے رحمت ہے سب کے لیے مغفرت ہے سب کے لئے جنت ہے ان نصوص کو وعدے کی, کی نصوص کہا جاتا ہے نصوص میں آیت بھی داخل ہے اور نبی کی حدیث بھی داخل ہے نصوص میں تو آیتوں کے اندر اللہی نے وعدے فرمائے اور نبی نے حدیثوں کے اندر واد فرمائے لے ایمان کے لیے تو ان کو وعد کے محسوس کہا جاتا ہے کچھ محسوس ایسے ہیں جو وعد پر مشتمل ہیں جیسے اللہ اب الام فا کوق المومنتمدن فجزا جہنم جو کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کرے گا اس کی سزا کیا ہے جہنم ہے خالدن فیا جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا وقت اب اللہ اور اللہ تعالیٰ کے اس پر غضب ہوگا وہ اللہ اس پر لعنت بھیجے گا وعد له عضاباً عظیمہ اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا جہنم کا کتنی وعید ہیں اللہ نے بیان فرمائی اس آیت کے اندر کہ جو کسی مومن کو جان بج کر کے قتل کرے گا اس کے لیے وعید ہے یہ دھمکی ہے جہنم کی وعید سنائی جا رہی ہے اس کو وعید کی آیت کہا جاتا ہے ایسے ہی جن آیتوں میں اللہ رب العامن نے ظالموں کے لیے گنہ کے لیے جہنم کی دھمکی اور سزا سنائی ہے یہ ساری آیتیں وعید پر مشتمل ہیں ایسے مانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے طرف فرمایا بہت سارے گناہ کرنے والوں کے تعلق سے قلعت خلوجن تقطعۃ بخاری کی حدیث ہے کہ نمام چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا یا اس طریقے سے مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے صلی وایہ قلعت خلجن تقاطی اور رحمن قطار رحمی کرنے والا رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا یہ مانوی قدیث ہے ایسے دوسری حدیثیں آپ کی بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں آپ لوگوں کے لیے آئی سنائی ہے کہ سلاد سلاد خورجنت تین ایسے لوگ ہیں جنت داخل نہیں ہوں گے المدمن القم شراب کا رسیہ شرابی شراب پینے والا ولاق و اپنے ماں با باپ کی نافرمانی کرنے والا وہ دیوس اور جو دیوس ہے غیرت انسان ہے مرد غیرت شوہر جس کی بیماری بی زنا کرتی ہو لوگوں سے بات چیت کرتی ہے اس کو کوئی غیرت نہ آتی ہے اس کو دیوس کہا جاتا ہے دیوس مرد میں بھی ہوتے ہیں عورتوں میں بھی دیوساں ہوتی ہیں جی ہاں تو مانوی فرمایا کہ تین لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے ایسے بہت سارے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ لوگ جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے یا ان کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی ایک حدیث میں آپ فرمایا کہ جو سود کھانے والا ہے یتیم کمال جو ہے نہ کھانے والا ہے ایسے لوگوں کو اللہ تعالی جنت میں داخل نہیں کرے گا تو ایسے بہت سارے گناہ کرنے والوں کے بارے میں ہمارے نبی نے وعید سنائی ہے تو ان کو وعید کی آیتیں اور محسوس کہا جاتا ہے حدیث کہا جاتا ہے اب دو طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں کچھ آیتیں اور حدیثیں ایسی ہیں جس میں جنت کی بشارت دی گئی رحمت خوشخبری مغفرت کا وعدہ کیا گیا کچھ آیتیں اور حدیثیں ایسی جن کے اندر جہنم کی وعید و دھمکی سنائی گئی اب اس میں کون سا راستہ بہتر راستہ ہے کون سا راستہ سلب صالحین کا راستہ ہے جس پر چلنے کے بعد انسان اپنے آپ کو گمراہی سے بچا سکتا ہے اب اس میں تین راستے ہیں ایک راستہ ہے مرجیا کا مرجیا کیوں ان کو کہا جاتا ہے اس کا دو سبب ہے ایک سبب تو یہ ہے کہ مرزیا یا تو ارجا سے بنا ہوا ہے مرجیا عربی لفظ ہے یہ مرجیا عربی لفظ مرجیا یا تو ارجا سے ہوگا ارجا کے معنی ہوتے تاخیر کے کیا ہوتا ہے تاخیر کے مرجیا ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو عمل کو ایمان میں نہیں مانتے ہیں عمل کو مؤخر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایمان عمل کی ضرورت نہیں ہے عمل ایمان میں داخل نہیں ہے اس لیے ان کو مرزیا کہا گیا عمل کو انہوں نے مؤخر کر دیا کہ حقیقت ایمان کے لیے عمل ضروری نہیں ہے یا عمل ایمان میں داخل نہیں ہے ان کو مرزیا کہا گیا دوسری وجہ یہ ہے کہ رجا یہ رجا کے معنی ہوتے ہیں امید کے اور یہ ان لوگوں نے کیا راستہ اپنایا کہ جو بھی کلمہ پڑھ لیا سب کے سب کامل ایمان ہیں اور سب کے سب جنت کے اندر جائیں گے ان کو مرجا انہوں نے جو وعدے کی آیتیں ہیں ان آیتوں کو مانا باقی جو وعید سے متعلق آیتیں تھیں اور حدیثیں تھیں ان کو پشے پچھ پش ڈال دیا ان پر غور اور نہیں کیا توجہ نہیں دی انہوں نے صرف ایک پہلو کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے رحم دل ہے قرآن اللہ نے فرمایا کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا لہذا جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا چاہے اس کا عمل کچھ بھی ہو چاہے چور ہو چاہے شرابی ہو چاہے ڈاکو ہو چاہے زانی جو بھی ہو سب کے سب کامر المان ہے سب کے سب جنت کے اندر جائیں گے ان کو مرزیا کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے ہاں اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے لہذا جو بھی ایمان والا ہے کلمہ جس نے پڑھ لیا وہ سب کے سب جنت کے اندر جائیں گے حتیٰ کہ اگر وہ اپنے دل میں تقزیب بھی کرنے والا ہے زبان سے پڑھ لیا اس نے کلما اگرچہ دل سے ایمان نہیں لایا وہ بھی مسلمان ہے مومن ہے کام الامان ہے وہ بھی کام الامان تو ان ایسے لوگوں کو مرجیا کہا جاتا ہے تو مرجیا کہنے کی دو وجہ ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اعمال کو ایمان میں نہیں مانتے کہتے اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ امید میں ہیں امید یہ ہے کہ سارے اہل ایمان جنت کے اندر جائیں گے کوئی جہنم کے اندر نہیں جائے گا انہوں نے وعید کی آیتوں کو ترک کر دیا صرف ایک پہلو کو لیا اور دوسرے پہلو کو انہوں نے چھوڑ دیا ٹھیک ہے اس لیے ان کو مرجیا کہا جاتا ہے ظاہر بات ہے ان کا جو قول ہے یہ سراسر باطل ہے کیونکہ انہوں نے ایک پہلو کو لیا دوسرے پہلو کو انہوں نے چھوڑ دیا جبکہ اللہ رب الامن عذاب بھی دینے والا ہے اللہ رب الامن مہربان اور رحم دل بھی ہے تو انہوں نے صرف ایک پہلو کی لیا اللہ کی رحمت کو پہلو کو لے لیا اللہ کی مغفرت کے پہلو کو لے لیا وادے کی آیتیں و نصوص لے لیا باقی جو نصوص تھے جن میں جہنم کی وہی سنائی گئی دھمکی دی گئی ان تمام نصوص کو انہوں نے پشے پش ڈال دیا اس کو چھوڑ دیا اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی ظاہر بات ہے ان کا یہ عمل باطل ہے اور انہوں نے ایک نیک مقصد کے لیے ایسا کیا ان کا مقصد یہ تھا تاکہ لوگ مایوس نہ ہوں کیونکہ انسان اگر مایوس ہو جائے گا تو خودکشی کر سکتا ہے اور یعنی غلط راستے کو اپنا سکتا ہے اس لیے کہا کہ بھئی مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ مہربان دل ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نیک مقصد بھی انسان کے عمل کے لیے کافی نہیں ہے بہت سارے لوگ آج ان کا بہت اچھا مقصد ہے اچھا مقصد ہے لیکن اس اچھے مقصد کی بنا پر کوئی عمل انسان کے لیے جائز نہیں ہو جائے گا ابھی شب برات گزری نا لوگ اچھے مقصد کے لیے رات بھر جاگتے ہیں نماز پڑھتے ہیں قبرستان کی اجتماعی زیارت کرتے کے اچھا مقصد ہمارا ہے ہم جو ہے اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں اللہ کی رحمت چاہتے ہیں تو کیا ان کا یہ عمل جائز ہو جائے گا نہیں نول علیہ السلام کی قوم جو شرک پیدا ہوا ان کا بھی مقصد اچھا ہی تھا انہوں نے جو مجسمے بنائے تھے پانچ لوگوں کے مقصد یہ تھا ان کو دیکھ کر کے ہم بھی انہی کے طریقے سے نیک بنیں گے یہ مقصد تھا ان کا ان کا مقصد شرک کرنے کا نہیں تھا شرک بعد میں پیدا ہوا تھا جنہوں نے مجسمے بنائے تھے انہوں نے شرک نہیں کیا تھا جب وہ نسل گزر گئی بعد میں جو نسل آئی اور علم توحید کا ختم ہو گیا تب شرک پیدا ہوا دنیا کے اندر ان کا مقصد نیک تھا یہ بڑے اچھے لوگ تھے نیک لوگ تھے بڑے دین دار لوگ تھے انہی کے طریقے سے ہم بنیں گے اچھا مقصد تھا ان کا انہوں نے اسی مقصد کے لیے مجسمے بنایا لیکن کیا اچھا مقصد بہتر ہوا نہیں اچھا مقصد اس وقت بہتر ہوگا جب آپ کا عمل بھی نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق ہوگا اگر نہیں ہوگا تو انسان کا اچھا مقصد بہتر نہیں ہوتا کوفہ کی مسجد میں جو لوگ اجتماعی دعا کر رہے تھے اجتماعی تکبیر تحلیل تصویر ان کا ایک سرگنا تھا کہتا تھا کہ او سو مرتبہ لا الا اللہ سب سارے لوگ بے ایک آواز کہتے تھے الہ الا اللہ الہ اللہ پوری مسجد گونج اٹھتی تھی وہ کہتا تھا کہ اب کہو اللہ ہو اکبر سوبار سارے لوگ سوبار اللہ اکبر اللہ سب ایک ساتھ ایک آواز میں سب کا مقصد نیک تھا سب اللہ کے لئے ذکر کر رہے تھے بھلائی مقصد تھا نیکی مقصد تھا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا اللہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں سب کا مقصد نیک تھا لیکن کیا یہ نیک مقصد اور ان کی نیک خواہش نے ان کے اس عمل کو جائز قرار دیا نہیں عبداللہ بن مسعد نے ان کو کہا کہ تم لوگ گبراہی کا دروازہ کھول رہے ہو اللہ کے رسول کے ابھی برتن نہیں ٹوٹے آپ کے کپڑے نہیں پرانے ہوئے آپ کے صحابہ موجود ہیں جنہوں نے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور تم لوگوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر لی اگر یہ خیر ہوتا بھلائی ہوتی تو نبی کے صحابہ کرتے تم صحابہ سے زیادہ خیر کے متلاشی نہیں ہو سکتے خیر کے حریث نہیں ہو سکتے اور ان کو کہا تم لوگ گمراہی پر ہو اور تم لوگ دلالت اور گمراہی کے دروازہ کھولنے والے ہو یہی لوگ بعد میں خوارج کا ساتھ دیے یہی لوگ عمر بن سلمہ اس حدیث کے راوی ہیں سورن دارمی کی حدیث یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج سے جنگ لڑی تھی تو ان لوگوں نے خوارج کا ساتھ دیا تھا ان کو تیر تھما رہے تھے صحابہ کے خلاف انہوں نے جنگ کی تھی آپ دیکھیں چھوٹی سی چیز چھوٹی سی بدعت ہر بدعت گمرائی ہے لیکن یہ کوئی بہت بڑی بدعت کفریہ بدعت نہیں تھی کس کے کرنے سے کوئی انسان اسلام کے دائرے سے نکل گیا یا کافر ہو گیا نہیں ایسی بڑی بدات نہیں تھی ہے. لیکن یہ چھوٹی سی بدات ان کے لیے دین سے اور صلب صالحین کے راستے سے نکلنے کا ذریعہ بن گئی اس لیے کبھی بھی بداعت کو چھوٹی نہیں سمجھنا چاہیے کسی گمراہی کو چھوٹی گمراہی نہیں سمجھنا چاہیے اللہ کے سیکھاتے ہیں کیا فرماتے ہیں کلو بداتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی تو ان کا بھی مقصد نیک تھا اچھا مقصد تھا لیکن یہ لوگ خوارج کا ساتھ دینے لگے بعد میں چھوڑ دیا صاحب اور سلف کے راستے کو اس لیے ایک مقصد یہ بہتر نہیں ہوتا ہے آج تبلیغی جماعت والے فلاں جماعت والے بڑا اچھا مقصد ہے ان کی بہت اچھی نیت ہے ان کی بہت محنت کر رہے ہیں بڑی کوشش کر رہے ہیں یہ اچھا مقصد یہ آپ کے عمل کو جائز نہیں کرے گا جب تک کہ آپ کا طور طریقہ نبی کی سنت کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا یہ جان لیجئے اچھا مقصد کسی چیز کو جائز نہیں کرتا ہے یہ سارے اچھے لوگ تھے ان کا مقصد اچھا تھا یہ جنہوں نے کہا یہ کہا کہ یہ سب جنت کے اندر جائیں گے ان کا مقصد اچھا ہی تھا تاکہ کوئی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ماوسی کفر ہے اگر کوئی مایوس ہو گیا تو کفر کے دائرے میں چلا گیا اس لیے ایک اچھے مقصد کے تحت انہوں نے اپنا عقیدہ بنایا کلمہ پڑھ لیا شادی سب جنت کے اندر جائیں گے کوئی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو سب ایمان و سب جنت کے اندر جائیں گے تو انہوں نے جو وادے کی آیتیں تھیں وادے کی حدیثیں تھیں صرف اسی پر توجہ دیا اور جو واحد کی آیتیں تھیں ان کو ترک کر دیا کہا کہ اس اس طرف توجہ دینے کی قطار ضرورت نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا انہوں نے ظاہر بات یہ گمراہی کا ایک سرا ہے دوسرا ایک فرقہ ہے جن کو وہ انہوں نے کہا شیخ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور وہ کہتے ہیں جنہوں نے وعید کی آیتوں کو مقدم کیا وعید کی آیتوں پر عمل کیا اور وعدے کی آیتوں کو چھوڑ دیا بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے آسان الفاظ میں کیونکہ یہ بہت باریک بات ہیں یہ یہ عقیدے کی اور جو ہے کباب میں بڑی باریک بات ہے یہ چونکہ بہت ساری کتابوں کی شرح اس سے پہلے ہو چکی ہیں عقیدے واسطیہ کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جا رہی ہے یہ بات اس لیے کہ عام بھرے مجمے میں لوگوں کے سامنے کی جائے لیکن یہ کہ سلسلہ ہمارا کئی سالوں سے چل رہا ہے توحید کی شرح کا اور اہم کتابوں کی شرح کا تو اس کتاب کو ہم نے شروع کیا اور نہ بات بڑی باریک بات ہے اور بہت اہم بات بھی ہے اسے بڑے غور سے ان تمام باتوں کو سننے کی ضرورت ہے میں بڑے آسان الفاظ میں آپ لوگوں کی زبان یا الفاظ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور امید ہے کہ انشاءاللہ شاء آپ لوگ سمجھتے بھی ہوں گے اللہ کے ذات سے امید ہی ہے تو ایک فرقہ ہے وہ عیدیہ وہ سے بنا ہوا ہے وہ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے وعید کی آیتوں ہی پر توجہ دی اور وعید کی آیتوں ہی پر عمل کیا اور جو وعدے کی آیتیں تھیں ثواب اور رحمت اور مغفرت کی اور جنت کے وعدے کی آیتیں تھیں ان تمام آیتوں اور کو پشیک پوچھ ڈال دیا انہوں نے ان کا بھی مقصد نیک تھا ان کا کیا مقصد تھا مقصد یہ تھا تاکہ لوگ گناہ نہ کریں جب ہم یہ کہیں گے تم جہنم کے جاؤ گے اللہ کی وعید ہے دھمکی ہے تو پھر کوئی گناہ کے قریب نہیں جائے گا ان کا بھی مقصد نیک تھا لیکن کیا مقصد نیک ہونے کی وجہ سے وہ ان کو حق ملا نہیں کیونکہ جو راستہ انہوں نے اپنایا وہ راستہ خوارج کا راستہ تھا تو وعیدیہ ان لوگوں کا ہے وعیدیہ کے اندر قدریہ بھی شامل ہے جنہوں نے تقدیر کے انکار کر دیا تقدیر کے انکار کر دو بھی کہتے ہیں کہ اگر بڑے گناہ کے ارتقاب کرنے والا توبہ کیے بغیر مر گیا اور جہنم کے اندر جائے گا ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا ایک مرتبہ اگر کسی نے زندگی میں شراب پی لی وہ بھی اور ایک ایسا شخص جس کو اسلام کی عمر دے دی گی ساڑھے نو سو سال تک اس نے شرک کی اور پرستی کی وہ دونوں جہنم کے اندر ہمیشہ نمیش رہیں گے یہ ان لوگوں کا قول ہے خوارج کا قدریا کا جس نے ایک مرتبہ شراب پی لیا ایک مرتبہ جھوٹ بول دیا ایک مرتبہ اس نے رشوت لے لی ایک مرتبہ اس نے چوری کر لی ایک مرتبہ اس نے زنا کر لیا وہ بھی اور جو ساڑھے نو سو سال تک بت پرستی کرے گا شرک کرے گا کفر کرے گا دونوں جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ ان کا قول ہے قدریہ تقدیر کا انکار کرنے والے خوارج خوارج کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ بڑے گناہوں کا مرتکب اگر توبہ کیے بغیر مر گیا ہمیشہ میز امیش جہنم کے اندر رہے گا خواہش کے ہاں یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی کافر ہے اور مرنے کے بعد تو جہنم کے اندر رہے گا ہمیشہ ایک فرقہ ہے معتضلا معتضلا کا قول یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر تو مسلمان ہے اسلام کا حکم نافذ ہوگا لیکن مرنے کے بعد ہمیشہ میز امیش جہنم کے اندر رہے گا وہ کہاں رہے گا وہ ہمیشہ میز جہنم کے اندر رہے گا تو ان لوگوں نے کیا کیا صرف وعید کی آیتوں کو دیکھا اور جو وعدے کی آیتیں تھیں ان تمام وعدے کی آیتوں کا انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ نہیں اس طرف ہمیں توجہ کی ضرورت نہیں ہے صرف وعید کی آیتوں کو لیا اور کہا کہ جو بڑے گناہ کا مرتکب ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے جہنم کے اندر رہے گا اور اگر بغیر توبہ کے مر گیا کبھی جہنم سے وہ نہیں نکلے گا اب یہ دو راستے یہاں پر ہیں ایک راستہ تو یہ ہو گیا جنہوں نے صرف وعدے کی آیتوں کو لیا اور دوسرا ہوا ہے جنہوں نے صرف وعید کی آیتوں کو لیا اب ظاہر بات ہے ان دونوں میں انکار ہے ایک نے وعید کی آیتوں کو انکار کر دیا ایک نے وعدے کی آیتوں کا انکار کر دیا اب اس میں درمیانے جو راستہ ہے اہل سنت الجماعت کا سلف صالحین کا ان کا کیا عقیدہ ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بڑے گناہوں کا مرتکب ہے اگر بغیر توبے کے مر گیا تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے ایسے لوگوں کی سزا جہنم ہی ہونی چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے اور اگر وہ جہنم کے اندر گئے بھی تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر کے لے کر آئے گا تو دونوں کی دونوں آیتوں پر اور دونوں نصوص پر انہوں نے عمل کیا کیونکہ دونوں محکم ہیں وعدے کی آیتیں اور نصوضی محکم ہیں ان میں کوئی نسخ نہیں ہوا کوئی منسوخ نہیں ہوا اور جو وعید اور دھمکی کی جو آیتیں مصوص ہیں وہ بھی محکم ہیں ان کے اندر بھی کوئی نسخ نہیں ہوا کوئی حکم منسوخ نہیں ہوا تو انہوں نے دونوں کے اوپر عمل کیا اور یہ کہا انہوں نے کہ ہم دونوں پر عمل کریں گے لہذا گناہ کبیرہ کا مرتکب یہ دخول جہنم کا حقدار ہے یعنی اس نے جو بڑا گناہ کیا اس کی سد ہے کہ جہنم کے اندر جائے اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چاہا کہ وہ جنت میں جائے تو ایسا انسان جہنم کے اندر جائے گا لیکن اگر وہ جہنم کے اندر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے جنت کے اندر نکال کے لائے گا یہاں پر جب جہنم سے ان کو نکالا جائے گا وعدے کی آیتوں پر عمل ہوا اور جہنم میں جانے کے تعلق سے جو عید کی آیتیں تھیں اس کے اوپر عمل ہو گیا لہذا ایسی صورت میں دونوں پر عمل ہو گیا اور دونوں محکم ہیں یہ صلب صالحین کا منحج اور عقیدہ ہے کہ بڑے گناہوں کا مرتکب اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے اللہ تعالیٰ چاہے اس کو معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف نہ کرے اور ایسے لوگوں کی سزا وہی ہے وہ جنت جہنم ہی کے حقدار لیکن اللہ اپنی رحمت سے اگر چاہے تو ان کو معاف کر دے جنت کے اندر لے جائے اور اگر معافی نہیں ملی ان کو اول وہلا میں شروع ہی میں اور وہ جہنم کے اندر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر لے کر کے آئے گا لیکن شرک کے علاوہ اگر انسان شرک کرتا ہے تو شرک کرنے والے کے لیے مفرت نہیں ہے کیونکہ شرک ہی وہ گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ ال نے صاف فرما دیا ان اللہ اکثر کا بھی وہ یکر و محدون کہ اللہ شرک نہیں معاف کرے گا شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے شرک کے علاوہ زنا چوری بےمانی ڈکیتی شراب موسی یہ جو سب بڑے بڑے جرم ہیں ماں باپ کی نافرمانی رشوت سود یہ سب بڑے بڑے جو جرم ہیں ان کا ان کا اخراع, ان کا کرنے والا اگر بغیر توبے کے مر گیا اگر توبہ کر لیا تو اللہ نے معاف کر دیا لیکن اگر توبہ نہیں کیا اس نے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے لیکن اگر یہ شرک ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی اگر اس نے توبہ نہیں کیا شرک کے بارے میں اللہ العالمین کا صاف فرمایا ان اللہ شرک کا بھی وہ ایک فرما دو نا ظالکر انشاء دوسری یاد میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ولو اشرک اللہ اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا اور کیا فرمایا اگر یہ شرک کر لیں ان کے سارے اعمال کو اللہ برباد کر دے گا جب سارے اعمال برباد ہو گئے اب آپ کے پاس کوئی عمل باقی نہیں رہا اور جنت ملے گی اعمال کے بعد اللہ کی رحمت سے تو جو آپ کے پاس کوئی نیک عمل باقی ہی نہیں رہ گیا سب برباد ہو گیا تو ایسا انسان ظاہر بات ہے کہاں جائے گا جاننا کتنا جائے گا کیونکہ اللہ تعالی کی رحمت کس کو شامل ہوگی نیک عمل کرنے والوں کو جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کو شرک نہ کرنے والے ان کو اللہ کی رحمت شامل ہوگی جب شرک کر لیا آپ کا سارا عمل برباد ہو گیا نماز برباد روزہ حد زکات قربانی سب برباد اب اس کا مطلب یہ کہ آپ کے شہیبے میں کوئی بھی نیک عمل نہیں رہ گیا جب نیک عمل نہیں رہ گیا تو اس کا ٹھکانا کیا ہوگا جہنم ہی ہوگا نا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کس کو ہوگی جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا اب آپ کے پاس کوئی نیک عمل باقی نہیں رہے گیا آپ نے شر کر کے اپنے ایمان کو برباد کر دیا سارے عمل کو برباد کر دیا اب آپ کا صحیفے کے اندر کوئی نیکی نہیں ہے جب کچھ نہیں ہے تو اللہ کی رحمت کو بھی نہیں آپ کو ملے گی جب رحمت نہیں ملے گی تو جہنم کتنا جائے گا ایسے اللہ اللہ نے فرمایا اپنے نبی کے بارے میں وہ القدوحیہ علیہ کا وح اللہ امین قبل اکلین عملک۔ ولاقن الخاسر زمر کیا تھے ہم نے آپ کی طرف وہی کی ہے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں سب کی طرف ہم نے وہی وہی کی تھی کیا وہی کی تھی لئی اشرک اگر تم نے شر کیا لئی بتا تمہارا عمل برباد ہو جائے گا خلاص سارا عمل برباد ہو جائے گا کوئی عمل آپ کا باقی نہیں رہے گا کوئی عمل باقی نہیں رہے گا سب برباد ہو جائے گا ساری نیکیاں برباد ساری عبادتیں برباد سارے اعمال برباد حج زکت قربانی مساجد کی تعمیر صاف برباد کچھ باقی بھی نہیں رہے گا کیونکہ اتنا بڑا تم نے گناہ کر لیا ہے کہ وہ گناہ سارے عمل کو برباد کر دے گا اور تم خسارہ پانے والوں میں سجاؤ گے سب سے بڑا خسارہ جہنم کے اندر جانا ہے تو یہ اللہ الب نے فرمایا تو لہذا شرک کے علاوہ جو دیگر گناہ ہیں اگر بغیر توبے کے انسان مر گیا تو اس میں صلاب سالین کا موقف کیا ہے کہ کی اللہ تعالی کی مشیت کے تحت اگر بغیر توبے کے توبہ کر لیا تو معاف کر دیا اللہ نے اگر بغیر توبے کے مر گیا تو اللہ کی مشیت کے تحت اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے کیونکہ اس کے اعمال ہیں شرک نہیں کیا اس نے اس کے پاس نماز بھی ہے روزہ بھی ہے اس کے پاس زکوٰۃ بھی ہے قربانی بھی ہے ظلم بھی ہے جھوٹ بھی ہے رشوت بھی ہے سود بھی ہے اور بھی گناہ ہیں لیکن نیک امال بھی اس کے پاس ہیں تو اللہ ابرامین چاہے تو اس کو معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ اسے اول وحلہ میں شروع ہی میں جنت داخل کر دے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو نہیں اس کو جہنم میں داخل کرے اور جو سزا اللہ نے اس کے لیے متعین کر رکھی ہوگی وہ سزا ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر لے کر کے آئے گا لیکن شرک کے علاوہ لوگوں کے لیے شرک کرنے والے کے لیے مفرت نہیں ہے اللہ کے سوچا جی اس مما تو دخل النار جو شرک کی حالت میں مر گیا وہ جہنم میں جائے گا اما تو بل عشرق و دخل الجنا اور جس حالت میں مرا کہ اس نے کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریف نہیں کیا وہ ضرور ب ضرور جنت کے اندر جائے گا چاہے شروع میں جائے چاہے بعد میں جائے لیکن وہ جنت کے اندر جائے گا لیکن جس نے شرک کیا وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے شروع ہی سے جہنم کے اندر جائے گا اور اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے ریس ہے کہ اللہ عبامین ایسے لوگوں کو جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا اور ان کے پاس بڑے بڑے گناہ ہوں گے اور وہ جہنم میں چلے گئے ہوں گے اللہ ان کو نکالے گا اللہ ان کو نکالے گا جہنم سے وہ کوئلہ ہو جائیں گے جل کر کے جہنم کے اندر پھر اللہ ابراہم ان کے اوپر مائع حیات ان کے اوپر پھینکے گا ڈالے گا پھر جیسے ایک پودا نکلتا ہے نا دانا آپ زمین کے اندر بوتے نا ایسے انسان دھیرے دیرے بڑا ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ جنب, ان لوگوں کو جنب داخل کرے گا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے اسی لیے وہ جہنم کا علاقہ جہاں وہ سات المحدین رہیں گے جو معاہدین ہیں لیکن نافرمان لوگ شرک نہیں کیا انہوں نے بڑے گناہوں کا ارتقاب کیا اس علاقے کو اللہ گا فنا ہو وہ علاقہ نہیں بچے گا پھر وہ طبقہ کیونکہ ان سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر لے کر کے آئے گا امام تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ نے اسی طبقے کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ فنا ہو جائے گا لیکن جو ان کے دشمن تھے کتاب و سنت کے دشمن تھے انہوں نے ان کے بارے میں یہ بات اڑادی مشہور کر دیا کہ امام ابو امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جہنم کے فنا کے قائلے کے کہ جہنم فنا ہو جائے گی یہ ان کا قول نہیں ہے ان کا قول یہ کہ جہنم کا وہ طبقہ جہاں موحدین جنہوں نے شرک نہیں کیا لیکن گناہ بھی کیے وہ جہاں جس طبقے کے اندر جائیں گے وہ طبقہ وہ علاقہ جہنم کا جب اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر لے آئے گا تو اس طبقے کی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو فنا کر دے گا اور ہے اپنی جگہ پر جب اس کی ضرورت نہیں رہے گی تو بیکار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فنا کر دے گا تو اس کو انہوں نے کہا ہے تو تو یہ حدیث بھی ثابت ہوا کہ اگر یہ لوگ جہنم کے اندر گئے بھی تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر لے کر آئے گا ایک دو حدیثیں نہیں ہیں جی بہت ساری حدیثیں ہیں اور ایک حدیث میں کہا گیا کہ ان کو جہنمین کہا جائے گا کیونکہ جہنم میں گیا اس کے بعد جنت کے اندر آئیں گے لوگ اللہ کی رحمت ان کو شامل ہوگی پھر جنت کے اندر لوگ گے سزا کاٹنے کے بعد تو اس طریقے سے جو سلب سالین کا مسلک ہے آپ دیکھیے دونوں کے درمیان میں ایک نے وعید لے لیا جہنم ہمیشہ کے لیے ایک نے کہا کہ ہمیشہ کے لیے جنت کوئی جہنم کے اندر نہیں جائے گا چاہے جو بھی کریے آپ اعمال ان کے یہاں عمل ایمان میں داخل ہی نہیں ہیں اور ان کے ہاں جو مرجیاں ہیں ان کے ہاں نہ ایمان گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے سب کا ایمان برابر ہے سب کا ایمان برابر ان کے ہاں سب کاموں عمل ایمان ہے یہ قول سراسر باتر ہے کیا سب کا ایمان برابر ہو سکتا ہے ہاں؟ نہیں ہو سکتا ہے کیا ابو بکر و عمر کا ایمان آج کے مسلمان کا ایمان ان کے برابر ہے نا عزب اللہ حتیٰ کی صحابہ میں بھی فرق تھا ہے نا اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کے درجات بتائے نہ اس سے پہلے سب سے اونچے ابو بکر پھر عمر پھر عثمان پھر علی پھر عشر مبشرہ تو یہ کہنا کہ سب ایمان میں برابر ہیں یہ سب تو جہالت اور یہ یعنی انتہائی علمی والی بات ہے سب کا ایمان کیسے برابر ہو سکتا ہے ایک انسان سن کر کے کوئی چیز یقین کرتا ایک آدمی دیکھ کر دونوں برابر ہوتا ہے ایک آدمی نے کوئی واقعہ دیکھا اور ایک آدمی نے بیان کیا دونوں کے یقین ہی جیسے ہوں گے نہیں دونوں کے یقین میں فرق رہے گا سننے والا اس واقعے کا استعاب نہیں کر سکتا ہے دیکھنے والا جس طریقے سے اس کے دماغ میں بیٹھا دیکھا آنکھوں سے وہ آدمی بو بہ منوان تمام چیزوں کو اس کے سامنے نقل نہیں کر سکتا ہے فرق ہے دونوں کے اندر اسی لیے صحابہ کا ایمان سب سے اونچا کیوں ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا قرآن اترتے دیکھا نبی کے ساتھ جنگ کیا مشرقین کے خلاف نبی کے ساتھ اٹھے بیٹھے جبیل امین کو انسان کی شکل میں دیکھا قرآن کو ترتے دیکھا تو جب دیکھا انہوں نے تو ظاہر بات ان کا ایمان سب سے اونچا رہے گا بعد میں آنے والوں کے مقابلے میں اسی لیے ان کے ایمان کی برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے اس سے پہلے اقوال پیش کیے گئے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اور اس طریقے سے ابن حضمت رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بڑے علماء کے کہ اللہ کے سر کے ساتھ ایک لمحہ انسان کی پوری زندگی کے بعد سے بہتر ہے کیونکہ نبی کو دیکھنے سے ایمان اور یقین کا جو درجہ حاصل ہوگا وہ بعد میں سننے والوں کو ایمان کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے وہ یقین اس تک نہیں ہو سکتا ہے جی ہاں تو اس لیے کہنا کہ سب ایمان کے اندر برابر ہیں یہ سب کیا ہے گمراہ یہ سارے ایمان کے اندر برابر نہیں ہو سکتے ہیں اور ان کیا ایمان گھٹتا بڑھتا بھی نہیں ہے مرزیاں جو کہتے ہیں کہ سب ایمان میں برابر ان کے ایمان گھٹتا پڑتا نہیں ہے سب کا ایمان ایک برابر ہے ایک ڈاکو کا بھی ایمان اور ایک جو پانچ وقت کا نماز ہے پابند ہے اور کوئی گناہ نہیں کرتا سب کا ایمان کلمہ پڑھ لیے سب کا ایمان برابر ہے ان کے نزدیک گھٹتا پڑتا نہیں جبکہ قرآن اللہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایمان گھٹتا پڑتا ہے ان نے ملب مین الزین اعیدا جو کہ اللہ حجرت غروب ہوں ایمانا کہ مومن وہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل بہل اٹھتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے بہت ساری آیتیں ہیں امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم نے دو سے زیادہ علماء سے ملاقات کی سب کا یہ کہنا تھا کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے اور ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے اور اس پر اجمان عقل کیا امام بن کثیر نے اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن حمبل نے اور ابو عبید الحروی نے اور اس طریقے سے امام نوی نے بڑے بڑے علماء پر باقاعدہ اجما نقل کیا ہے کہ تمام سلب صن کا اس بات پر اجماع کہ ایمان کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے ایمان ہمیشہ برابر نہیں رہتا ہے اور سب کا ایمان بھی برابر نہیں رہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ صلی ایمان بھی دوں سب نشو ابا ایمان کی کتنے شاخیں ستر زیادہ شاخیں ہیں پھر کیا ہوا کہ آلہ اور سب سے اونچی شاخ کیا ہے لا لا کہنا ہے وہ ادنا ہے عمادۃ العذان طریق اور اس کا کمتر کم طبقہ کیا ہے سب سے کمتر راستے سے تکلید چیزوں کو ہٹا دینا وہ حیا شمل ایمان اور حیا کیا ہے یہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے آپ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کو ایمان میں شامل کیا ہے تو عمل ایمان میں شامل ہے اسی لیے صلیٰ اللہ علیہ وسلم کا جو ایمان کی تعریف کیا ہے کہ کی زبان سے اقرار کرنا دل سے تصدیق کرنا اور عمل کرنا اور کان پر عمل کرنا یہ تین چیزیں ہوگی یزید و بتا ان سب الماشیا اعتعمت سے ایمان بڑھتا ہے اور نا فرمانی سے گناہوں سے ایمان کم ہو جاتا ہے تو یہ تین چار چیزیں ایمان کے اندر شامل ہیں تو ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے اور عمل بھی ایمان میں شامل ہے ہمارے کیا ہوا ہے فرمائے علی ایمان بھی دوں وہ سب اون نہ ستر سے زیادہ ایمان کی شاخیں ہیں اس میں آپ نے زبان سے کہنے کو بھی ایمان قرار دیا الا قول ولا اللہ یہ قول ہے زبان سے اقرار کرنا اس لیے مسلمان جب کوئی ہوگا اس کو زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے وہ ادنح اماطۃ الاضا عن طریق اور اس سب سے کمتر طبقہ کیا ہے یا شاخ کیا ہے تکلیف دہ چیز کو راست سے ہٹا دینا یہ کیا ہے یہ عمل ہے کہ نہیں عمل ہے یہ عمل ہے یہ حیا و شو میں المان اور حیا کیا ہے ایمان کی ایک شاخ ہے حیا کا تعلق کہاں سے ہے جی دل سے ہے تو اس میں دل بھی آ گیا زبان سے اقرار کرنا ہے عمل کرنا ہے اور دل سے تصدیق کرنا ہے کیا کرنا ہے دل سے تصدیق کرنا صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبد القیس کا وفد آیا تو آپ ان سے فرمایا کہ آمر کم بے ارب انہ ان میں تمہیں چار چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور تین اور چار چیزوں سے منع کرتا ہوں بالایمان باللہ میں تمہیں اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں پھر آپ نے پوچھا بلّہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے تمہار نبی نے کیا فرمایا اللہ, اللہ وان محمد رسول اللہ وام صلاح و اتازکا سو رمضان الخمس من المغنم یہ بخاری کے دن سے کیا ہم بھائی کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود بر حق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی و رسول ہیں اور نماز قائم کرو زکوۃ دو اور بعض باتوں کے اندر رمضان کے روزوں کا بھی ذکر ہے اور فرمان ہمارا بھائی کی خمس ادا کرو پانچواں حصہ ادا کرو مالی غنیمت میں سے تو ہمارے نبی نے دیکھی اس میں نماز کو رتکت کو یہ سب اعمال ہیں یہ سب ایمان میں ہمارے نبی نے ان کو شامل کیا تو اعمال ایمان میں داخل ہیں قرآن اللہ نے کیا فرمایا جب قبلہ چینج ہوا ہمارا بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف سولہ سترہ مہینے تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی تھی جب مکہ سجد کر کے آپ مدینہ گئے تو بیت المقدس کی طرف آبر رک کر کے نماز پڑھی کتنے مہینے تک سولہ یا سترہ مہینے تک سیب بخاری کے اندر جو الفاظ ہیں سولہ سترہ مہینے اس کے بعد قبلہ بدل دیا گیا اور قبلہ وہی پرانا جو قبلہ تھا خانے کا وہی قبلہ ہمارا ہو گیا اس دوران کچھ صحابہ کی وفات ہو گئی اور سولہ مہینے تک نماز پڑھے صحابہ تو بعض صحابہ کے ذہن میں اشکال پیدا ہوا کہ ہم نے جو نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف سولہ مہینے سولہ مہینے میں کتنی نمازیں ہو جائیں گی ایک دن میں پانچ نمازیں ہوتی نا اتنی ساری نمازیں ہم نے پڑھی یا جس صحابی کا انتقال ہو گیا اس دوران ان کا کیا ہوگا اب جب ہمارا قبلہ بدل گیا یہ ذہن میں شکال پیدا ہوا تو اللہ رب الامن قرآن کے اندر اللہ ایمان کم اللہ ربامن تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا یہاں ایمان سے کیا مراد ہے سلاد مراد ہے نماز مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر ایمان سے مراد نماز ہے کیونکہ نماز ہی کے بارے میں اشکال تھا صحابہ کا اور قبلہ کی طرف انسان رک کر کے نماز پڑھتا نا اسی کے بارے میں شکال اور اعتراض تھا تو یہ اشکال اللہ احباب نے دور کر دیا کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا یعنی تمہاری نمازوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا اللہ کا حکم اس وقت وہ تھا وہی صحیح تھا اب حکمیہ آ گیا اب یہ صحیح ہو گیا اس پر عمل کرنا ہے پرانے پر عمل نہیں کر سکتے پاس نہ رہے نا تو یہ ایمان سے اللہ احباب نے تعبیر کیا جبکہ مراد یہاں پر نماز ہے نماز عمل ہے اس سے معلوم ہوا کہ ایمان میں عمل داخل ہے تو ان کا کہنا کہ ایمان میں عمل داخل نہیں ہے ایمان نہ گھٹتا نہ بڑھتا یہ سب ان کی گمراہیاں ہیں جو مرجیا کا قول ہے لہذا ایمان گھٹتا بڑھتا بھی ہے سارا ایمان سارے لوگوں کا ایمان برابر نہیں ہے اور ایمان کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے اور ایمان عمل میں داخل ہے یہ اعمال ایمان میں داخل اس پر باقاعدہ صلب صالحین کا اس بات پر اجماع ہے اس بات پر صدقہ کیا ہے اجماع ہے بہت سارے علماء کے اخبار اس کے تعلق سے یہ امام بخاری نے کہا کہ میں نے دو سو آدمی کہا تھا وہ کہتے کہ لقد لقیت من الف الفیر ہزار سے زیادہ علماء سے میری ملاقات ہوئی جن سے بھی ملاقات کی فما رایت و حدنیت خل اختلف فی انمان اول و عمل یزید و میں نے کسی کو بھی نہیں پایا کہ وہ یہ کہتا ہو کہ ایمان جو ہے قول و عمل کا نام نہیں ہے اور نہ زیادہ ہوتا نہ کم ہوتا ہے بلکہ سب کا کہنا یہ تھا کہ ایمان قول کا نام ہے عمل کا نام ہے کم ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے ایک ہزار سے زیادہ والما سے جن سے بھی میں نے ملاقات کی سب کا کہنا یہی تھا ایسے یہ بن سید القطان یہ امام بخاری کے استاد ہیں یہ ہے بن سعید القطان اور بہت مشہور جرہ و تعدادل کے ایمہ میں سے ہیبن سعیدان بڑے متصد تھے اگر یہ کسی کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ راوی صحیح ہے خلاص اب کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی اور کا قول دیکھا جائے خلاص اگر انہوں نے کسی کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ راوی سقا ہے یہ راوی صحیح ہے کسی کے قول کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اتنے مصدد تھے اس معاملے میں یہ ہے بل سید کتان اور علی بن مدین یہ بھی مباخارک استاد ہیں اور خدمہ بخیر رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت زیادہ اس معاملے میں محتاط تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جن سے بھی ملاقات کی سب یہ کہتے تھے ایما کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے اور زیادہ ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے تو ایسے ہی سب نے باقاعدہ اس کے بارے میں اجمان نقل کیا ہے کہ ایمان میں عمل داخل ہے اور ایمان کم ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے اور ہر انسان محسود بھی کرتا ہے کہ نہیں محسود کرتا ہے آج کا آپ کا ہمارا جو ایمان ہے رمضان اسی رہتا ہے ہاں بڑھ جاتا نا جب حج کرنے جاتے ہیں عمرہ کرنے جاتے ہیں طواف کرتے وہ اسی رہتا ہے جب قبرستان کی یاد کرنے جاتے ہیں کسی کو دفن کرنے کے جاتے ہیں قبرستان اس وقت اور آج ابھی جو ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں چائے پی رہے ہیں بریانی کھا رہے ہیں ہوٹل میں ہیں اور گشت کر رہے ہیں والی بال کرکٹ فٹ بال کھیل دیکھ رہے ہیں اس وقت کا ایمان اور جب کسی مریض کی یاد کے لیے جاتے ہیں یا قبرستان میں جاتے ہیں قبرستان کی زیارت کے لیے کسی کو دفن کرتے وقت یا کسی مردے کو نہلاتے ہیں کسی مردے کو کفن دیتے ہیں کیا سب ایمان ہمیشہ برابر رہتا ہے ہاں؟ برابر رہتا ہے جی نہیں رہتا ہے تو یہ کہنا کہ ایمان سب کا برابر ہے اور ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی تو فطرت کا اور جو ہے انسان کی طبیعت فطرت کا انکار کرنا ہی ہے جی ہاں انسان کا ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے ہمیشہ برابر نہیں رہتا ہے. اللہ کے سب نے کہا کہ اگر تم ہمیشہ ویسی رہو تو فرشتے تم سے سلام کریں گے صحابہ نے کہا نا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو بہت زیادہ ہمیں آخرت کی یاد رہتی ہے نیکیوں کی طلب رہتی ہے نیکیوں کی رغبت رہتی ہے لیکن جب گھر جاتے ہیں بیوی بچے کے پاس چلے جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں پھر نیکیوں کی طرف رغبت کچھ کم ہو جاتی ہے تمہارے بھی نہیں کیا فرمایا کہ اگر تم ویسی رہو جیسے میرے ساتھ رہتے ہو تو فرشتے آئیں گے تم سے سلام کریں گے جی ہاں تو انسان کا ایمان کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے انسان کا ہمیشہ برابر نہیں رہتا ہے ایمان تو یہ جو مرجیا کا کہنا سراسر باطل ہے جنہوں نے کہا کہ کلمہ پڑھ لیا خلاص سیدھے جنت کے جائیں گے اور جتنے بھی بریلوی ہیں سب اسی عقیدے کے ہیں قبر پرست لوگ جو کہتے ہیں سب جنت کے نہ جائیں گے حتیٰ کہ تو مشرقین کو بھی شرک کرتے خود کرتے ہیں سب جنت کے کلمہ پڑھ لیا خلاص کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اسی کے عقیدے پر ہیں سارے کے سائے لوگ اور جو خوارج ہیں اور جو معتزلہ ہیں اور روافذ ان کا عقیدہ کیا ہے کی بڑے گناہوں کا مرتکب کرنے والا ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا ہمیشہ جو شیعہ ہیں وہ معتضلاع کے عقیدے پر ہیں معتضلا کا کیا عقیدہ ہے کہ دنیا میں اس کو مسلمان کہیں گے مرنے کے بعد ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا تو وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے مرنے کے بعد تو جو رافظ اور شیعہ ہیں وہ معتضرہ کے عقیدے پر ہیں. اور خوارش کا عقیدہ تو معلوم ہے نا کہ وہ دنیا کے اندر بھی کافی رہے اور مرنے کے بعد بھی کافر وہ یہ کہتے ہیں. تو یہ سارے عقیدے باطل ہیں صحیح عقیدہ کیا ہے اس کے اندر کہ جو بڑے گناہوں کا مرتکب ہے شرک کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دے اور اگر معاف نہیں کیا جہنم کے کی اندر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر آئے گا اس میں دونوں آیتوں پر عمل ہے دونوں نصوص پر عمل ہے کیونکہ دونوں ہیں اگر آپ ایک کو لے لیں دوسرے کو چھوڑ دیں تو اہل باطل کی روی شہی ہے جو اہل بدعت ہوتے نا وہ ایک حدیث لیں گے ایک آیت لیں گے باقی ساری کو چھوڑ دیں گے ان کی اپنے منشا کے جو موافق ہوگی یہ اہل باطل کی ہمیشہ سے پہچان رہی ہے جو سلب سالین ہیں اہل سنت والجماعت سلب کے عقید منہج پر وہ لوگوں کا کیا مناج ہے کہ تمام آیتوں کو تمام حدیثوں کو اکٹھا کرتے اور ان کے درمیان تدبی نکالتے ہیں اور اس کے بعد جو خلاصہ نکلتا ہے اس کے مطابق ان کا غور ان کا منہج ہوتا ہے اور یہی صلب سارین کا عقیدہ اور مناج ہے یہی ان کا کہ تمام آیتوں اور حدیثوں کو لیا جائے کیونکہ سب اللہ تعالیٰ کی آیتیں سب نبی کے حدیث صحیح ہیں محکم ہیں ان کے اندر کوئی نسخ نہیں ہوا ہے لہٰذا ایسا عمل یا ایسا راستہ جسے سے تمام حدیثوں پر عمل ہو اور تمام آیتوں پر عمل ہو جائے تو یہ جو صلب سارین کا عقیدہ اس کو ماننے سے سب پر عمل ہو جاتا ہے تو یہ جو وعید ہیں اللہ کی ہمکیاں یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں ان کے درمیان دو گمراہ فرقے ایک مرجیہ اور ایک خوارج ان کے درمیان جو صحیح راستہ ہے صلب ص کا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا آگے کے درس میں انشاءاللہ ہم دوسری باتیں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے اللہ العامین ہم سب کو صلب صالین کا عقید و مناظ پر قائم رکھے اور اہل باطل و بدعت کے راستوں سے اللہ تعالیٰ ہماری سب کے حفاظ الامین و صلی البن محمد اللہ و صاحب